بہرحال بینے کو بھی اپنے ساتھی کی باتیں بڑی عجیب سی معلوم ہو رہی تھی کیونکہ اکثر لہو کرسی پر لیٹ جاتا تھا اور انگڑائیاں لے لے کے مبہم سے انداز میں زندگی کی شکایت کرنے لگتا تھا بات یہ ہے کہ تم کچھ تفریح وغیرہ تو کرتے ہی نہیں جس سے دل بہلے بینے کہتا کیا تفریح کروں تمہاری جگہ میں ہوتا تو ایک خراب لے لیتا لیکن میں خراد چلانا تو جانتا ہی نہیں کلرک جواب دیتا اوہو یہ تو ٹھیک ہے حکارت اور اطمینان کے ملے جلے انداز کے ساتھ بی نے اپنی ٹھوڑی ملتے ہوئے کہتا لے ایسی محبت سے تھک گیا تھا جس کا کوئی نتیجہ ہی نہ نکلتا ہو وہ ایک ہی طرح زندگی بسر کرتے کرتے کچھ پجمردہ سا رہنے لگا تھا خصوصاً اس وجہ سے کہ سہارے کے لیے نہ تو کوئی دلچسپی تھی نہ کوئی امید وہ یون ویل اور یو ویل والوں سے اتنا اکتا گیا تھا کہ بعض آدمیوں اور بعض مکانوں کو دیکھتے ہی اسے ایسی جھنجلاہٹ ہوتی جو سہاری نہ جاتی حالانکہ دوا فروش اچھا خاصا آدمی تھا مگر وہ بھی بالکل ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ایک نئی زندگی کی امید اسے جتنا مسحور کرتی تھی اتنا ہی ڈراتی بھی تھی یہ اندیشہ جلد ہی اضطراب میں تبدیل ہو گیا اور پھر اس کے کانوں میں پیرس کی رقص گاہوں کے نغمے اور طوائفوں کے کہ گونجنے لگے چونکہ اسے اپنی تعلیم تو وہی مکمل کرنی تھی تو پھر فوراً ہی وہاں کیوں نہ چلا جائے آخر اس میں کون سی چیز مانے تھی اس نے تیاریاں شروع کر دیں اور پہلے ہی سے طے کر لیا کہ اس کا وقت کس طرح گزرے گا اس نے دل ہی دل میں کمرہ پوری طرح سجا لیا وہ پیرس میں فنکاروں کی زندگی بسر کرے گا سارنگی بجانا سیکھے گا اس کے پاس ایک ڈریسنگ گاؤن ایک اندلسی ٹوپی اور مخمل کی نیلی سلیپریں ہوں گی وہ ابھی سے اپنے تصور میں یہ دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کہ اس کے آتش کے اوپر دو تلواریں قیچی کی شکل میں ٹنگی ہوئی ہیں ان کے اوپر ایک سارنگی لٹکی ہے جس پر موت کا چہرہ بنا ہوا ہے دقت یہ تھی کہ ماں کی اجازت کیسے حاصل ہو مگر لیہوں کی تجویز سے زیادہ معقول اور کیا بات ہو سکتی تھی جس وکیل کے یہاں وہ ملازم تھا اس کا بھی یہی مشورہ تھا کہ کسی بڑے وکیل کے یہاں چلے جاؤ وہاں تم زیادہ تیزی سے ترقی کر سکو گے لیہوں نے درمیانی راستہ اختیار کیا اور رواں میں کسی وکیل کے یہاں کلر کی تلاش کرنی چاہیے لیکن جب نہیں ملی تو آخرکار اس نے اپنی ماں کو ایک لمبا چوڑا اور بہت مفصل خط لکھا جس میں اس نے پوری وجوہات بنائی کہ میرا فورن پیرس جا کے رہنا کیوں ضروری ہے ماں نے اجازت دے دی مگر لے انہیں روانہ ہونے میں جلدی نہیں کی ایک مہینے تک ہر روز آئر اس کے لیے یونویل سے رواں اور رواں سے یونویل بکس اور بنڈل لاتا لے جاتا رہا لے نے کپڑوں سے ٹرنک بھر لیے اپنی تینوں آرام کرسیوں کے گدے بدلوائے درجنوں نیکٹائیاں خرید لی غرض کے اتنی تیاریاں کر لیں جیسے ساری دنیا کے گرد سفر کرنے کا ارادہ ہو مگر اتنے کام کر چکنے کے باوجود وہ اپنی روانگی کو ہفتوں ملتوی کرتا رہا یہاں تک کہ اسے اپنی ماں کا خط ملا جس میں اسے نصیحت کی گئی تھی کہ چھٹیوں سے پہلے امتحان پاس کرنا چاہتے ہو تو فورن روانہ ہو جاؤ جب رخصت ہونے کا وقت آیا تو مادام اومے کے آنسو نکل آئے زور تے سبکیاں لینے لگا اومے نے ہمت ور آدمی ہونے کی حیثیت سے اپنے جذبات کو ظاہر نہیں ہونے دیا اس نے اپنے دوست کا اوور کوٹ اٹھا لیا کہ چلو وکیل صاحب کے دروازے تک میں لے چلوں گا وکیل صاحب لیوں کو اپنی گاڑی میں رواں لے جا رہے تھے لیوں کے پاس بس اتنا وقت تھا کہ مونسی اور بواری سے رخصت ہو لے جب وہ زینے کے پاس پہنچا تو چنانچہ اسے رکنا پڑا اس کے اندر داخل ہوتے ہی مادام بواری جلدی سے کھڑی ہو گئی لیجیے میں پھر آ گیا لیوں نے کہا مجھے پہلے سے یقین تھا وہ اپنے ہوٹ کاٹنے لگی اور اس کا دوران خون ایسا تیز ہوا کہ وہ اوپر سے نیچے تک سرخ ہو گئی اور اسی طرح چوکھٹ سے کندھے لگائے کھڑی کھڑی کی خڑی رہ گئی ڈاکٹر صاحب نہیں ہے لیو نے پوچھا باہر گئے ہوئے ہیں ایما نے دوبارہ کہا باہر گئے ہوئے ہیں پھر خاموشی تاری ہو گئی دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے دونوں کے دل ایک ہی اذیت میں مبتلا تھے اور دو دھڑکتے ہوئے سینوں کی طرح ایک دوسرے سے ہماغوش ہو گئے تھے میں ذرا برت کو پیار کرنا چاہتا ہوں لے نے کہا ایما نے دو چار سیڑھیاں اتر کے فیلستے کو پکارا لیون نے ایک لمبی سی نظر اپنے چاروں طرف ڈالی جو دیواروں پر لیمپوں پر آتش دان پر سب جگہ پھر گئی جیسے ہر چیز کے اندر اتر جانا چاہتی ہو ہر چیز کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہو لیکن ایما واپس آ گئی اور ملازمہ برت کو لے آئی جو ایک ڈوری میں بندھی ہوئی الٹی پنچکی ہلا رہی تھی لے نے اس کی گردن پر کئی دفعہ بوسا دیا اچھا بچی خدا حافظ پیاری بچی خدا حافظ اور اس نے بچی کو ماں کی گود میں دے دیا اسے لے جاؤ وہ بولی اب وہ دونوں رہ گئے ایما نے لوہوں کی طرف پیٹ کر رکھی تھی اور شیشے سے لگا ہوا تھا لو ٹوپی ہاتھ میں لیے آہستہ آہستہ اپنی ران پر مار رہا تھا بارش ہونے والی ہے ایما نے کہا میرے پاس اوور کوٹ ہے اس نے جواب دیا اچھا ایما نے لیہوں کی طرف منہ کر لیا اس کی ٹھوڑی نیچے کو تھی اور ماتھا آگے کو جھکا ہوا تھا ابرو کی کمانوں تک ماتھے پر روشنی اس طرح پڑ رہی تھی جیسے سنگے مرمر کے ٹکڑے پر اور یہ بالکل اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ایما افق کے پاس کیا دیکھ رہی ہے یا اپنے دل میں کیا سوچ رہی ہے اچھا خدا حافظ لیہ نے بھر کر کہا ایما نے جلدی سے سر اوپر کر لیا ہاں خدا حافظ جاؤ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھے لیہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا وہ کچھ تجبزب میں پڑ گئی اچھا تو پھر انگریزی طریقہ ہی صحیح ایما نے اسے اپنا پورا ہاتھ پکڑا کر زبردستی ہستے ہوئے کہا لیوں نے اس کا ہاتھ اپنی انگلیوں کے بیچ میں محسوس کیا اور اسے ایسا معلوم ہوا جیسے اس کی ساری زندگی کی پوری روح کھینچ کر اس نمالود ہتیلی میں اتری چلی جا رہی ہو پھر اس نے اپنا ہاتھ کھول دیا ان کی آنکھیں دوبارہ ملی اور وہ غائب ہو گیا جب وہ بازار میں پہنچا تو رک گیا اور ایک کمبے کے پیچھے چھپ کر چار ہرے پردوں والے اس سفید مکان کی طرف آخری بار دیکھا اسے کچھ ایسا معلوم ہوا جیسے کمرے میں کھڑکی کے پیچھے ایک سایہ سا نظر آیا ہو لیکن پردا سلاخ پر ایسے پھسلا جیسے کوئی اسے چھو ہی نہ رہا ہو اس کی تیڑی تہیں آہستہ آہستہ کھلتی چلی گئیں اور ایک ساتھ پھیل گئیں اور پردہ بالکل سیدھا اور ایسا بےحصو حرکت لٹک گیا جیسے چونے کی دیوار لے دوڑنا شروع کر دیا اسے دور سے نظر آیا کہ اس کے آکا کی ٹمٹم -ٹم سڑک پر موجود ہے اور اس کے قریب ایک آدمی کپڑوں پر ایک موٹی سی چادر باندھے گھوڑی کی لگام پکڑے کھڑائے اومے اور مانسیور گلومے باتیں کر رہے تھے انہیں اس کا انتظار تھا آؤ گلے ملنے دوا فروشنے نے آنکھوں میں آنسو لا کر کہا لو میرے بھائی یہ رہا تمہارا اوورکوٹ ذرا سردی سے بچنا ہر بات میں احتیاط رکھنا سمجھے ہر بات میں احتیاط رکھنا آؤ لیوں بیٹھو وکیل صاحب نے کہا اومے ٹمٹم کے تختے پر جھک گیا اور ہچکیاں لیتے ہوئے رک رک کے یہ چار غمناک لفظ خدا سے پہنچائے خدا حافظ نے کہا لگام چھوڑ دو وہ لوگ روانہ ہو گئے اور اومے گھر چلا آیا مادام بواری نے باغ کی طرف والی کھڑکی کھول لی تھی اور ٹکٹکی باندھے بادلوں کو دیکھ رہی تھی رو کی سمت میں ڈوبتے ہوئے سورج کے چاروں طرف بادل جمع ہو رہے تھے اور پھر ان کے کالے ستون جلدی سے پیچھے ہٹ بھی تھے ان کے پیچھے سے سورج کی بڑی بڑی کرنے اس طرح نکل رہی تھی جیسے ہوا میں لٹکی ہوئی کمان کے سنہرے تیر باقی آسمان بالکل خالی اور چینی کی طرح سفید تھا لیکن ہوا کا ایسا زبردست جھوکا آیا کہ چنار کے پیڑ کاڑھ گئے اور یکایک بارش ہونے لگی ہرے ہرے پتوں پر پانی کے قطرے ٹپ ٹپ گرنے لگے پھر سورج دوبارہ نکل آیا مرغیاں کڑکڑانے لگی بھیگی ہوئی جھاڑیوں میں چڑیوں نے پر پڑفڑانے شروع کر دیے اور بجری کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے نالے روان تھے ان میں پانی کے ساتھ ساتھ سرخ سرخ پھول بہنے لگے آہ اب تک تو وہ نہ جانے کتنی دور جا پہنچا ہوگا ایما نے سوچا اپنے معمول کے مطابق مونس اور اومی ٹھیک ساڑھے کھانے کے دوران میں آ پہنچا اچھا وہ بولا تو گویا ہمارا دوست رخصت ہو گیا دکھائی تو یہی دیتا ہے ڈاکٹر نے جواب دیا پھر اپنی کرسی پر مڑ کے بولا گھر کی کیا خبریں ہیں کوئی خاص بات نہیں ہے البتہ آج تیسرے پہر میری بیوی ذرا اداس رہی آپ عورتوں کی حالت جانتے ہی ہیں ذرا سی بات سے پریشان ہو جاتی ہیں خاص طور سے میری بیوی لیکن اس پر اعتراض کرنا بھی غلط ہے کیونکہ عورتوں کا نظام نظام ہمارے سے زیادہ سریول ہوتا ہے بچارہ لیوں چارلز نے کہا پیرس میں کیسے رہے گا اسے وہاں کی عادت پڑ جائے گی کہ نہیں مادام بواری نے ٹھنڈا سانس لیا رہنے بھی دیجیے دوا فروش چٹخارا لے کے بولا ہوٹلوں میں دعوتیں ہیں ناچ گانا ہے شراب ہے یقین مانیے بڑی دل لگی رہے گی میں تو سمجھتا ہوں کہ لیوں ایسا آدمی نہیں جو وہاں جا کے بگڑ جائے بواری نے اعتراض کیا ویسے تو میرا بھی یہی خیال ہے مونس اور رومے نے جلدی سے کہا البتہ یہ ضرور ہے کہ اسے بھی وہی کرنا پڑے گا جو دوسرے کرتے ہیں یہ ڈر رہے گا نا کہ لوگ کہیں مجھے زاہد خشک نہ سمجھنے لگیں آپ کو معلوم نہیں کہ یہ بدماش لڑکے لیٹن کوالٹر میں ایکٹریسوں کے ساتھ مل کے کیا کیا گل کھلاتے ہیں پھر پیرس میں طالب علموں کی قدر بھی بہت ہوتی ہے بس دو ایک باتوں میں کمال حاصل ہو تو بڑے سے بڑے لوگوں کی مجلس میں شریک ہو سکتے ہیں بلکہ بعض دفاتوں فوبور سے جرمے کی عورتیں ان پر عاشق ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے بعد میں انہیں بڑی عمدہ عمدہ جگہ شادی کرنے کے موقع ملتے ہیں ڈاکٹر نے کہا لیکن مجھے اس کی طرف سے اندیشہ ہے کہ وہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں دوا فروش نے بات کاٹی یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے اور وہاں ہمیشہ بڑی ہوشیاری سے کام لینا پڑتا ہے مثلا فرض کیجئے کہ آپ باغ میں بیٹھے ہیں ایک آدمی نمودار ہوتا ہے بڑے عمدہ کپڑے بلکہ سینے پر تمغہ لگا ہوا شکل صورت سے معلوم ہو کہ جیسے کوئی بڑا سرکاری افسر ہے, وہ آپ کے قریب آتا ہے اور کسی نہ کسی طرح جان پہچان پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے نسوار پیش کرتا ہے یا آپ کی ٹوپی گر پڑی ہو تو اٹھا کے آپ کو پکڑا دیتا ہے پھر آپ کی بے تکلفی بڑھ جاتی ہے وہ آپ کو کسی قہوہ خانے میں لے جاتا ہے یا اپنے گاؤں والے گھر آنے کی دعوت دیتا ہے وہاں شراب کا دور چلتا ہے اور وہ آدمی ہر قسم کے لوگوں سے آپ کا تعارف کراتا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ آپ کی گھڑی اڑانے کی فکر میں ہے یا آپ کو کسی اور خطرناک راہ پہ لگانا چاہتا ہے درست ہے چارلس نے کہا مگر اس وقت میرے ذہن میں تو خاص طور سے بیماریوں کی بات تھی مثلاً موتی جھرا یہ بیماری مفسلات سے آنے والے طالب علموں کو بہت ہوتی ہے ایما کاپ اٹھی دبا فروش بولا غذا کی تبدیلی اور اس سے جو سارے نظام میں گڑبڑ پیدا ہوتی ہے یہ کی وجہ ہے اور پھر پیرس کا پانی بس خدا بچائیں دوسرے ہوٹلوں کے کھانے بڑے مسالے دار ہوتے ہیں ان سے خون میں گرمی آ جاتی ہے لوگ چاہیں جو کہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ان سے تو اپنا سیدھا سادہ شوربہ اچھا اور میری پوچھئے تو مجھے تو ہمیشہ سے سادہ زندگی پسند رہی ہے صحت کے لیے بھی یہی زیادہ مفید ہے چنانچہ جب میں رواں میں دوا سازی پڑ رہا تھا تو میں بولڈنگ ہاؤس میں رہتا تھا اور پروفیسروں کے ساتھ کھانا کھاتا تھا اس کی باتیں اسی انداز سے جاری رہی اور وہ عمومی اعتبار سے اپنی رائے اور اپنی پسند ناپسند کا حال بیان کرتا رہا یہاں تک کہ جوشتے اسے بلانے آ پہنچا کہ چلیے ایک انڈے میں دوا ملا دیجیے ایک آدمی کو ضرورت ہے ایک گھڑی کو چین نہیں ملتا وہ چیخ اٹھا بس ہر وقت کام کام ایک منٹ کے لیے باہر نکلنے کی مجال نہیں کولو کے بیل کی طرح بس ہر وقت جتا رہوں اچھی خاصی غلامی ہے پھر جب وہ دروازے میں جا پہنچا تو بولا ہاں ایک بات یاد آ گئی آپ نے وہ خبر سنی کون سی خبر اس بات کا بڑا امکان ہے اومے بھویں تان کر اور انتہائی سنجیدہ چہرہ بنا کے کہنے لگا کہ سین کے علاقے کا زراعتی جلسہ اس سال یوم ویلئی میں ہوگا بہر صورت یہ افواہ گرم ہے آج صبح اخبار میں بھی کچھ اشارہ تھا ہمارے ذلے کے لیے یہ واقعہ بڑا اہم ہوگا لیکن خیر اس کے بارے میں پھر باتیں ہوں گی شکریہ مجھے دکھائی دے رہا ہے جوستیں کے پاس لالٹین ہے اگلا دن ایما کے لیے بڑی بے رونقی اور بے لطفی کا رہا ہر چیز ایک سیاسی دھند میں لپٹی ہوئی معلوم ہوتی تھی جو یہاں وہاں ہر جگہ الٹی سیدھی اڑتی پھر رہی تھی اور چیزوں پر منڈا رہی تھی رنجو اندو اس کی روح میں متفون اس طرح ہلکے ہلکے چیخ رہا تھا جیسے شکستہ قلوں میں جاڑوں کی تیز ہوا یہ وہی بیداری کے خواب تھے جو ہم کبھی لوٹ کے نہ آنے والی چیزوں پر مرکوز کر دیتے ہیں وہی اداسی تھی جو ہر آس ٹوٹ جانے کے بعد ہمیں جکڑ لیتی ہے وہی درد تھا جو زندگی کے سارے معمولات میں خلل پڑ جانے اور کسی طویل ارتیاش کے یقائق بند ہو جانے سے پیدا ہوتا ہے جس طرح وہ بھی اثار سے لوٹنے کے بعد ہوا تھا اور ناچ گانا اس کے دماغ میں چکر لگا رہا تھا اسی طرح اب بھی ایما کا دل ایک تاریخ افسردگی ایک بے حس و حرکت مایوسی سے لبریز تھا لیوں کی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے پھر رہی تھی وہ اصل سے زیادہ لمبا زیادہ حسین زیادہ دلکش اور زیادہ پرسرار ہو گیا تھا حالانکہ وہ جدا ہو گیا تھا مگر ایما کے پاس سے گیا نہیں تھا وہ اسی طرح موجود تھا اور مکان کی دیواروں پر اس کا سایہ پڑتا معلوم ہوتا تھا جس قالین پر وہ چلا تھا جن کرسیوں پر وہ بیٹھا تھا ان سے ایما کی نظریں ہٹائے نہ ہٹتی تھی دریا اب بھی اسی طرح روا دواں تھا اور پھسلواں کناروں کے ساتھ ساتھ اس کی لہریں آہستہ آہستہ بہ رہی تھیں وہ دونوں اس دریا کے کنارے اکثر ٹہلے تھے اور کائی لگے ہوئے پتھروں کے اوپر موجوں کی سرسراہٹ سنی تھی دھوپ کیسی چمکدار ہوا کرتی تھی باغ کے دوسرے سرے پر تیسرے پہر کے وقت سائے میں اکٹھے بیٹھ کر انہوں نے کیسی کیسی مسرت انگیز گھڑیاں ساتھ گزاری تھیں وہ سوکھی لکڑیوں کی چوکی پہ ننگے سر بیٹھ کے با آواز بلند پڑھا کرتا تھا چراگاہ کی تازہ تازہ ہوا میں کتاب کے ورق اور چمن کے پھول لرزنے لگتے تھے آہ وہ جا چکا تھا اس کی زندگی کی واحد دل بستگی مسرت کی اکیلی امید جب خوشی خود اس کے پاس آ گئی تھی تو اس نے کیوں نا فیض اٹھایا مسرت اس کے پاس سے بھاگنے والی تھی تو دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں کا زور لگا کے اپنی گرفت میں کیوں نہ لے لیا اور وہ اپنے آپ کو کوسنے لگی کہ میں نے لہوں سے محبت کیوں نہیں کی وہ اس کے ہوٹوں کی پیاس میں تڑپنے لگی اسے جنون اٹھا کے لےوں کے پیچھے بھاگی چلی جاؤں اس سے جا ملوں اپنے آپ کو اس کی آغوش میں دے دوں اور اس سے کہوں لو میں آ گئی میں تمہاری ہوں لیکن اس مہم کی دشواریوں کا خیال کر کے ایما رک گئی حسرت اور افسوس نے ایما کی خواہشات کو اور بھی بڑھا دیا اور وہ شدید سے شدید تر ہو گئیں اب لیہوں کی یاد اس کی اکتاحٹ اور بیزاری کا مرکز بن کے رہ گئی روس کے میدانوں میں برف کے اوپر مسافر جو آگ چھوڑ جاتے ہیں اس میں بھی ایسے چمکدار شولے کیا اٹھتے ہوں گے جیسے اس آگ میں اٹھتے تھے اپنے تصور میں دوڑ کے لیہوں کی طرف بڑھتی اسے سے لپٹتی جاتی بوشتی ہوئی چنگاریوں کو بڑی احتیاط سے کوریتتی چاروں طرف ٹٹولتی کہ کوئی چیز تو ایسی ملے جس سے آگ پھر بھڑک جائے پرانی سے پرانی یادیں نئے سے نئے واقعات جو کچھ اس پر گزرا تھا جو کچھ اس نے تصور میں دیکھا تھا عشرت انگیز جو کبھی بارور نہیں ہوئی مسرت اندوزی کے منصوبے جو مری ہوئی شاخوں کی طرح ہوا میں چرمر ہو کے رہ گئے اپنی بے سمر پاک بازی اپنی کھوئی ہوئی امیدیں شوہر کے راز و نیاز ان سب کو اکٹھا کر لیتی ہر چیز اٹھا لیتی اور سب کو اپنی افسردگی کا ایندھن بناتی مگر چنگاریاں ٹھنڈی پڑنے لگی یا تو اس وجہ سے کہ ایندھن ہی ختم ہو گیا تھا یا پھر اس وجہ سے کہ بہت زیادہ دیا گیا تھا جدائی نے آہستہ آہستہ محبت کو دبا دیا زندگی کے معمول نے حسرت و یاس کا گلا گھونٹ دیا جس شولہ نے اس کے زرد زرد آسمان کو ایک دم سے ارغوانی بنا دیا تھا اب اس پر دھند چھا گئی اور وہ نور ہلکے ہلکے غائب ہوتا چلا گیا اس کا ضمیر تو سو ہی چکا تھا شوہر سے جو بیزاری تھی وہ عاشق کی لگن نظر آئی اور نفرت کی جلن محبت کی گرمی معلوم ہوئی لیکن جب طوفان کی بلاخیزیاں اسی طرح جاری رہیں اور عشق کی چنگاریاں راکھ ہونے لگیں تو اس نے دیکھا نہ تو کہیں سے مدد آتی ہے نہ دل نکلتا ہے. ہر طرف رات ہی رات ہے اور وہ اس ٹھنڈ میں سن ہو کے رہ گئی جو اس کی نس نس میں اتری چلی جا رہی تھی پھر توست کے بیزار کن صبح و شام کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا اب وہ اپنے آپ کو پہلے سے کہیں زیادہ غمزدہ سمجھنے لگی کیونکہ وہ دکھ بھگت چکی تھی اور ساتھ ہی یہ بھی یقین تھا کہ یہ دکھ کبھی ختم ہونے والا نہیں جس عورت نے ایسی ایسی قربانیاں اپنے سن لے اس نے ترس کی خرید لی اور ناخنوں پر پالش کرنے کے لیے مہینے بھر میں چودہ فرانک کے نیبو لیے رواں سے لکھ کے نیلا کشمیری گاؤن منگوایا لیوریو سے ایک بہترین قسم کا رومال خریدا اور اسے ڈریسنگ کے اوپر کمر میں باندھنے لگی اور اس کا یہ دستور ہو گیا کہ تمام پردے کھینچ دیتی اور یہ لباس پہنے کتاب ہاتھ میں لیے کوچ پہ جالیٹتی وہ اپنے بال بنانے کا انداز اکثر بدلتی رہتی کبھی چینی انداز کے بال بناتی کبھی لچھوں کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیتی کبھی گوند کے چٹا لپیٹ لیتی کبھی مردوں کی طرح بائیں طرف مانگ نکالتی اور بالوں کو دبا دبا کے اندر موڑ دیتی اسے اطالوی سیکھنے کی اچنگ اٹھی چنانچہ کئی کئی لغتیں ایک قواعد اور بہت سا سفید کاغذ خرید لائی پھر اس نے سنجیدہ مضامین مثلا تاریخ اور فلسفہ پڑھنے کی کوشش کی رات کو بعض دفعہ چارس چونکہ اٹھ بیٹھتا اسے خیال ہوتا کہ مجھے کوئی مریض پکار رہا ہے وہ ہکلاتے ہوئے کہتا آتا ہوں مگر دراصل یہ دیا سلائی رگڑنے کی آواز ہوتی ایمہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے چراغ جلایا کرتی تھی لیکن مطالعے کا بھی وہی حشر ہوا جو کارنے بننے کا ہوا تھا یعنی الماری میں بیسیوں ایسی چیزیں تھیں جنہیں ابھی تو کاڑھنا شروع کیا تھا اور ابھی وہاں لے جا کے ڈال دیا اسی طرح وہ ایک کتاب اٹھاتی پھر اسے چھوڑ دیتی اور دوسری کتابیں پڑھنے لگتی اس پر کچھ ایسے دورے سے پڑھتے تھے کہ اس وقت ذرا سے میں وہ احمکانہ سے احمکانہ بات کرنے پر اتر آتی تھی ایک دن اپنے شوہر کی زد میں کہنے لگی کہ میں برانڈی کا بڑا گلاس پی سکتی ہوں چارلز اپنی حماقت میں بول اٹھا کے پی کے دکھاؤ تو جانے چنانچہ واقعی وہ گھٹ غٹ, غٹ سارا گلاس چڑھا گئی اور ایک بوند نہ چھوڑی یو ویل کی عورتیں کہتی تھی کہ ایماں بڑی چلبولی۔ ہے مگر اس کے باوجود اس کے چہرے پر زندہ دلی کے آثار کبھی نہیں دکھائی دیے اور عموماً اس کے ہوٹوں کے کناروں پر وہ منجمت سا کھچاؤ نظر آتا تھا جو ایسی عورتوں کے چہروں پر ہوتا ہے جن کی جوانی شادی کے انتظار ہی انتظار میں بیت چکی ہو یا ایسے مردوں کے چہروں پر جو اپنے عزائم میں ناکامیاب رہے ہوں وہ سر سے پیر تک زرد تھی چادر کی طرح سفید اس کی ناک کی کھال نتھنوں کے قریب کچھ سکڑی ہوئی سی تھی اور آنکھیں کھوئی کھوئی سی رہتی تھی جس دن اسے اپنی کنپٹیوں پر تین سفید بال نظر آئے تھے اس دن سے اپنے بڑھاپے کا بہت ذکر کرنے لگی تھی اسے اکثر غش آتا رہتا تھا بلکہ ایک دن تو اس نے خون بھی تھوکا اور جب چارلز گھبرا گھبرا کر اس کے چاروں طرف پھرنے لگا تو وہ بولی उह, ایسی کیا بات ہے چارلز مطالعے کے کمرے میں گیا اور مصنوعی کا سر کے نیچے آرام کرسی پر بیٹھ کر میز پر دونوں کوہنیاں ٹکائے رونے لگا پھر اس نے اپنی ماں کو خط لکھ کے بلایا اور دونوں میں ایما کے متعلق بڑے لمبے چوڑے مشورے ہوئے اب فیصلہ ہو تو کیا ہو ایما علاج معالجے پر راضی تو نہیں ہوتی کریں تو کیا کریں تمہیں کچھ خبر ہے تمہاری بیوی کو کیا چاہیے بڑی مادام بواری نے جواب دیا اس کے لیے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ زبردستی اس سے کچھ محنت مزدوری کرائی جائے جس میں خالی تو نہ بیٹھے جیسے اور عورتوں کو کام کاج کر کے اپنا پیٹ پالنا پڑتا ہے اسی طرح اسے بھی روزی کمانی پڑے تو یہ چکر وکر کبھی نہ سارا دن یوں ہی بیکاری میں گزرتا ہے دماغ میں الٹے سیدھے خیالات آتے رہتے ہیں بس یہ ہے بیماری کی اصل جڑ مگر وہ تو ہر وقت مشغول رہتی ہے چارلز نے کہا ہاں مگر کس کام میں ناول اور بری بری کتابیں پڑھنے میں ہی نہ جن میں مذہب کے خلاف باتیں ہوتی ہیں اور والت کے حوالے دے دے کے پادریوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے مگر بیٹے ان باتوں سے آدمی گمراہ ہوتا ہے جو آدمی خدا کو نہیں مانتا اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے رواں سے گزروں گی تو لائبریری کہ اب ایما ممبر نہیں رہنا چاہتی لیکن اگر لائبریری والے نے اپنی زہریلی لین دین بند نہیں کی تو کیا چارلز کو تھانے میں رپٹ لکھوانے کا حق نہیں ہوگا ساس اور بہو بڑی سرد مہری سے رخصت ہوئی تین ہفتے ان دونوں کا ساتھ رہا تھا لیکن اس دوران میں کھانے کے وقت اور رات کو سونے کے لیے جانے سے پہلے جو دو چار رسمی فکرے ہیں ان کے علاوہ ان دونوں نے ایک دوسرے سے شاید پانچ چھ لفظ کہیں ہوں تو کہیں ہوں بڑی مادام بواری بدھ کے دن روانہ ہوئی اس روز یون ویل میں پینٹ تھی صبح سے چوک میں گاڑیاں ہی گاڑیاں بھری ہوئی تھی یہ گاڑیاں الٹی کھڑی تھیں اور بم اوپر اٹھے ہوئے تھے اور گرجا سے لے کر سرائے تک مکانوں کے ساتھ ساتھ ان کی قطار چلی گئی تھی سڑک کے دوسری طرف کرمچ کے پردے تنے ہوئے تھے اور وہاں دھاریوں دار سوتی کپڑا کمبل اونی جرابیں بک رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ گھوڑے کا ساز اور نیلے فیتے کے لچھے بھی جن کے سرے ہوا میں پڑفڑا رہے تھے دھات کا سامان انڈوں کے ڈھیروں اور پنیر کی چکتیوں کے بیچ میں زمین پر پھیلا ہوا تھا اور پنیر میں چپچپاتے ہوئے تن کے کھسے ہوئے تھے ناچ کی مشینوں کے قریب کٹ گھر رکھے تھے جن کی سلاخوں میں سے گردن نکال نکال کے مرغیاں کڑکڑا رہی تھیں لوگ ایک ہی جگہ جمع ہو گئے تھے اور وہاں سے ہلنے کا نام نہ لیتے تھے بعض دفعہ تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دوا فروش کی دکان کا اگلا حصہ ٹوٹ کے رہ جائے گا بدھ کے دن اس کی دکان میں تل دھرنے کو جگہ ہوتی تھی آس پاس کے گاؤںوں میں اومے کی ایسی شہرت تھی کہ لوگ دوائیں خریدنے کے لیے نہیں بلکہ محض نبز دکھانے کے لیے اندر دھسے چلے آتے تھے اس کی زبردست خود اعتمادی دہکانیوں کو مروب کر لیتی تھی وہ اسے دنیا بھر کے ڈاکٹروں سے بڑا ڈاکٹر سمجھتے تھے ایما اپنی کھڑکی میں جھوکی کھڑی تھی یہ اکثر اس کا مشغلہ رہتا تھا قصبوں میں تھیٹر اور سیر کی قائم مقام کھڑکی ہی ہوتی ہے چنانچہ وہ اپنا دل بہلانے کے لیے کھڑی کچھ دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں اسے ایک شریف آدمی نظر آیا جو مخمل کا ہرا کوٹ پہنے ہوئے تھا حالانکہ اس نے بلجس پر موٹی موٹی جرابیں چڑھا رکھی تھی مگر دستانوں کا رنگ زرد تھا وہ ڈاکٹر کے مکان کی طرف آ رہا تھا اور پیچھے پیچھے ایک کسان تھا جو فکر منصا معلوم ہوتا تھا اور سر جھکائے چل رہا تھا ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ جوشتے دہلیز پر کھڑا فللسٹی سے باتے کر رہا تھا۔ اس آدمی نے اسے ملازم سمجھ کر اس سے پوچھا، "ذرا جا کے کہو کہ لاؤسٹ سے مونسر اوڈولف بولانسرے آئے ہیں۔" نووارید نے اپنے نام کے ساتھ لاؤسٹ کا ذکر رئیسانہ نمود و نمائش کی وجہ سے نہیں کیا تھا بلکہ اپنا تعارف اچھی طرح کرانی کی غرض سے۔ لاؤسٹ یونویل کے قریب ایک جائیداد تھی جہاں اس نے حال ہی میں کوٹھی اور دو کھیت خریدے تھے۔ ان کھیتوں میں وہ خود ہی کاشت کرتا تھا۔ مگر ان کے پیچھے زیادہ سر نہ کھپاتا تھا ابھی وہ کما ہی تھا اور وہ لوگ کہتے تھے کہ اس کی آمدنی کم سے کم پندرہ ہزار فرانس سالانہ ہے چارلز کمرے میں داخل ہوا بولانجے نے اپنے آدمی کا تعارف کرایا جو فسد کھلوانا چاہتا تھا کیونکہ اسے سارے بدن پر چیٹیاں سی چلتی معلوم ہوتی تھی چارلز نے اسے بہت سمجھایا مگر اس نے جواب میں بس ایک ہی بات کہی کہ فضد سے میرا خراب خون نکل جائے گا چنانچہ چارلز نے ایک برتن اور ایک پٹی منگوائی اور جوشتے سے کہا کہ یہ برتن پکڑے رہو گاؤں والے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا چارلز نے اسے کہا نہیں یار ڈرو مت نہیں حضور وہ بولا آپ اپنا کام کیجئے اور بڑے بہادر بنتے ہوئے اس نے اپنا لمبا چوڑا بازو آگے بڑھا دیا نشتہ لگتے ہی خون کی دھار نکلی جس سے سارا آئینہ لال ہو گیا برتن اور پاس کو لے آؤ چارلس نے چیخ کے کہا یا خدا کسان نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹا سا فوارا نکل رہا ہے میرا خون کیسا لال ہے نشانی تو اچھی ہے, ہے نا ڈاکٹر نے جواب دیا بعض دفعہ شروع میں تو پتا بھی نہیں چلتا مگر پھر آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے خاص طور سے مضبوط جسم کا آدمی جیسے یہ شخص ہے یہ لفظ سنتے ہی گاؤں والے نے نستر کا خانہ ہاتھ سے چھوڑ دیا جسے وہ انگلیوں میں لیے گھما رہا تھا اس کے کندھے ایسے کانپے کے کرسی کی پشت چڑ اٹھی اس کے سر سے ٹوپی گر پڑی میرا بھی یہی خیال تھا بواری نے رکھ کو انگلی سے دباتے ہوئے کہا جوشتے کہ ہاتھ میں برتن ہلنے لگا تھا اس کے گھٹنے کاپ رہے تھے اور رنگ زرد پڑ گیا تھا نیچے آ گئی سرکا لاؤ نے کے کہا۔ ارے ایک ساتھ دو رگوں میں سے خون نکلنے لگا اور اپنی گھبراہٹ میں گیلا کپڑا بھی بڑی مشکل سے رکھا گیا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے مونسور بولاجی نے جوشتے کو اپنے بازوں کا سہارا دیتے ہوئے بڑے سکون کے ساتھ کہا اور اسے دیوار سے لگا کے میز پہ بٹھا دیا مادام بواری کسان کے گلے میں سے رومال کھولنے لگی اس کی قمیز کے بند الجھ گئے تھے اور ایمہ کو اس نوجوان کی گردن پر اپنی صبح و کنگلیاں کئی منٹ تک پھرانی پڑی پھر اس نے اپنے ریشمی رومال پہ سرکار ڈال کے اس کی کنپٹیوں کو ہلکے ہلکے تھپ تھپا کے تر کیا اور پھونکے ماری کسان کو ہوش آ گیا مگر جوشتے اب بھی بے ہوش تھا اور اس کی پتلیاں زرد زرد پپوٹوں کے پیچھے ایسے چھپ گئی تھی جیسے دودھ میں نیلے پھول اسے چھپا لو کہیں یہ نہ دیکھ لے چارلز نے کہا مادام بواری نے برتن لے کے میز کے نیچے رکھ دیا اس وقت تیما گرمیوں کا لباس پہنے ہوئے تھی زرد رنگ کمر تک لمبا دامن چوڑے چوڑے جب وہ برتن رکھنے کے لیے جھکی تو کمرے کے فرش پر پھیلایا پھیل تو وہ جھکے ہی جھکے لڑکھڑا سی گئی اور اس کے سینے کے خم کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں سے کپڑا ہٹ گیا پھر وہ جا کے پانی کی بوتل لائی اور جب وہ مصری کی ڈلیاں پگھلا رہی تھی تو دوا فروش آ پہنچا اس ہنگامے کے دوران میں نوکر بلانے چلا گیا تھا اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اپنے شاگرد کو دیکھا اور ایک لمبا سا سانس لیا پھر اس کے دوسری طرف جا کے سر سے پیر تک اس پہ نظر ڈالی بے وقوف وہ بولا واقعی بہت ہی بے وقوف ہو بہت ہی بڑے احمق جیسے فرض بھی کوئی بہت بڑی چیز ہے تم تو کہتے تھے کہ میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا ایسی ڈنگے مارتے تھے جیسے گلہری کی طرح اخروٹ توڑنے اونچے سے اونچے درخت پہ چڑھ جاؤ گے اور گھننی تک نہیں آئے گی بہت خوب اب ذرا میرے سامنے بولنا دیکھوں کیسے شیخی بگارتے ہو ابھی سے یہ حال ہے تو آگے چل کے دوا کھانے کا کام کیسے کرو گے ایسے بھی موقع آئیں گے کہ تمہیں عدالتوں کے سامنے حاضر ہو کر ججوں کو حقائق سے آگاہ کرنا ہوگا اس وقت لازمی ہوگا کہ تمہارے ہوش ہوا سلامت رہیں اور تم مدلل باتیں کر سکو جسے معلوم ہو کہ واقعی تم آدمی ہو ورنہ بے وقوف سمجھے جاؤ گے زورشتے نے کوئی جواب نہیں دیا دوا فروش کہتا رہا تم سے یہاں آنے کو کس نے کہا تھا تم ہمیشہ ڈاکٹر صاحب اور بیگم صاحبہ کو پریشان کرتے رہتے ہو پھر بدھ کے دن تو تمہارا دکان میں ہونا بہت ہی ضروری ہے اس وقت دکان میں بیس آدمی ہیں۔ میں ہر چیز یوں ہی چھوڑ کے چلا آیا مجھے تمہارا خیال ہی اتنا رہتا ہے چلو اٹھو جلدی چل کے کام کرو اور دیکھو مرتبانوں میں سے کوئی آدمی کہیں کوئی چیز نہ اڑا لے جوشتے نے اٹھ کے اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور جب وہ چلا گیا تو باقی لوگ تھوڑی دیر تک غشی کے دوروں کے بارے میں باتیں کرتے رہے مادام بواری کبھی بے ہوش نہیں ہوئی تھی عورت کے لیے تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے مونسر بولاجے نے کہا لیکن بعض لوگ بڑے زود حص ہوتے ہیں میں میں نے ایک ڈویل میں دیکھا ہے کہ لڑنے والے کا ساتھی پسٹول بھرنے کی آواز سنتے ہی بے ہوش ہو گیا دبا فروش نے کہا اپنی تو میں کہتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کے خون نکلتے دیکھ کے مجھ پہ تو کوئی اثر ہوتا نہیں لیکن اپنے خون نکلنے کے خیال سے ہی میں بے ہوش ہو جاؤں گا یعنی اگر میں دیر تک اس بات پہ غور کرتا رہوں تو مونس اور نے اپنے ملازم کو واپس بھیج دیا اور اسے کہ دیا کہ اب تو تمہاری اب کیوں بے چین ہوتے ہو بہرحال یہ فائدہ ضرور حاصل ہوا کہ آپ سے ملاقات ہو گئی وہ بولا اور یہ کہتے ہوئے کی طرف دیکھا پھر اس نے میز کے کونے پر تین فرانک رکھ دیے بے اتنا سے سر جھکا کے سلام کیا اور باہر نکل گیا بڑی جلدی وہ دریا کے دوسرے کنارے جا پہنچا اس راستے سے وہ لاش واپس جا رہا تھا ایمہ نے اسے چراگاہ میں سنوبر کے درختوں کے نیچے چلتے ہوئے دیکھا بار بار اس کے قدم سست پڑ جاتے تھے جیسے کچھ سوچ رہا ہو بڑی حسین ہے وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا ڈاکٹر کی بیوی بڑی حسین ہے نفیس دانت سیاہ آنکھیں خوبصورت سا پیر پیرس کی عورتوں کا سا جس یہ کمبخت ہے کہاں کی اس موٹرے کے ہاتھ کیسے آ گئی مونس روڈول بونازے چونتیس سال کا تھا وہ وحشیانہ مزاج کا اور بڑا ذہین بڑا تیز فہم تھا اسے عورتوں سے بہت واسطہ پڑا تھا اور ان سے اچھی طرح واقف تھا یہ عورت اسے حسین معلوم ہوئی تھی چنانچہ وہ اس کے اور اس کے شوہر کے بارے میں سوچ رہا تھا میرے خیال میں شوہر تو بڑا احمق ہے وہ یقیناً اس سے تھک چکی ہے اس کے ناخن گندے ہیں اور تین دن سے حجامت نہیں بنائی. وہ تو اپنے مریضوں کے پیچھے پھرتا ہے اور وہ بیٹھی جرابیں بنتی ہے اور بیٹھے بیٹھے اگتا گئی ہے وہ شہر میں رہنا اور ہر روز شام کو ناچنا چاہتی ہوگی بیچاری عورت وہ محبت کے لیے ایسے تڑپ رہی ہے جیسے باورچی خانے میں مچھلی پانی کے لیے پیار کے دو لفظ کہنے کی دیر ہے وہ تو خود محبت کا دم بھرنے لگے گی مجھے پورا یقین ہے بڑی محبت والی اور دل فریب ثابت ہوگی ہاں مگر بعد میں اسے چھٹکارا پانے کی کیا صورت ہوگی پھر آگے چل کر عشق بازی میں جو دقتیں پیش آنے والی تھیں ان کا خیال کر کے اسے اپنی محبوبہ یاد آ گئی وہ رواں کی ایک, ایک, ایک ایکٹریس تھی جسے اس نے اپنی داشتہ بنا رکھا تھا وہ اس تصویر پر بہت دیر تک غور کرتا رہا جس سے وہ اپنے تخیل تک میں سیر ہو چکا تھا وہ دل ہی دل میں بولا مگر مادام بواری زیادہ حسین ہے خصوصاً اس سے کہیں زیادہ تر تازہ ہے ویج رینی یقیناً موٹی ہوتی جا رہی ہے اسے تو بس ایش و عشرت کی فکر ہے اور پھر مچھلی پر تو اس کی ہر وقت رال ٹپکتی ہے ٹڈے کی رہنے اسے پھر ایما اپنے کمرے میں اور اسی لباس میں نظر آئی جس میں وہ دیکھ کے آ رہا تھا اور اس نے ایما کا لباس اتار لیا میں اسے حاصل کر کے گا اس اپنے سامنے ایک کے ڈھیلے پر چھڑی مارتے ہوئے کہا اور فوراً اس مہم کے سیاسی حصے پر غور کرنے لگا اس نے دل ہی دل میں پوچھا ہم کہاں ملیں گے ذریعہ کیا ہوگا ہماری جان کو ہر وقت بیسیاں بلائیں ہوں گی بچی ملازمہ ہمسائے شوہر او اس میں تو بڑا وقت ضائع ہوگا پھر اس نے وہی پرانی بات سوچی اس کی آنکھیں تو خنجر کی طرح دل میں اترتی چلی جاتی ہیں اور وہ زرد زرد رنگ مجھے زرد روح عورتیں بہت پسند ہیں جب وہ پہاڑیوں کے اوپر پہنچا تو ساری بات طے کر چکا تھا اصل بات موقع ملنے کی ہے اچھا تو میں کبھی کبھی وہاں جایا کروں گا ہرن کا گوشت اور مرغیاں بھیجوں گا ضرورت پڑی تو خود فست کھلوا لوں گا ہماری دوستی ہو جائے گی میں ان دونوں کو اپنے گھر بلاؤں گا خوب ذراتی نمائش بھی تو قریب ہے وہ وہاں جائے گی میں وہاں اس سے ملوں گا کام ذرا جرت سے شروع کریں گے یہی بہترین طریقہ ہے آخر وہ ذراتی نمائش بھی آ پہنچی جس کا اتنا چرچا تھا اس جشن کے روز صبح سویرے ہی قصبے والے اپنے دروازوں کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے اور تیاریوں کے متعلق گپ شپ کر رہے تھے ٹاؤن ہال کے دروازے کو بیلوں کے ہاروں سے سجایا گیا تھا دعوت کے لیے میدان میں خیمہ لگا تھا اور علاقے کے حاکم کی آمد اور انام پانے والے کسانوں کے کے کے ناموں کا اعلان کرنے کے لیے چوک کے بیچوں بیچ گرجہ کے این سامنے ایک باجا رکھا تھا یو ویل میں تو نیشنل گارڈ کا کوئی دستہ تھا نہیں چناچے بیوشی کا دستہ آکے کے آگ بجھانے والوں کی پلٹن کے ساتھ شامل ہو گیا تھا اس پلٹن کا کپتان بی تھا آج اس معمول سے بھی اونچا کالر لگا رکھا تھا اور وردی کے کوٹ میں خوب کسا کسایا پھر رہا تھا اس کا جسم ایسا سخت اور بے حرکت ہو گیا تھا کہ معلوم ہوتا تھا اس کی ساری جان سمٹ کے ٹانگوں میں آ گئی ہے جو مقررہ وقت پر اور بالکل متعین انداز سے پوری کی پوری ایک ساتھ اٹھ رہی تھی چونکہ بینے اور کرنل کے درمیان کچھ رقابت تھی اس لیے دونوں اپنے اپنے جوہر دکھانے کے لیے اپنے آدمیوں کو الگ الگ قوایت کرا رہے تھے کبھی لوگوں کے سامنے سے لال لال پٹیاں گزرتی تھیں اور کبھی کالے کالے سینہ بند ان دستوں کی قوایت ختم ہونے ہی میں نہیں آتی تھی اور ہر دفعہ مظاہرہ قصبے میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا بہت سے لوگوں نے کل شام اپنے گھر دو صاف آدھی کھلی ہوئی کھڑکیوں میں ترنگے جھنڈے لٹک رہے تھے شراب خانوں میں تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی اس حسین موسم میں کلفدار دار ٹوپیاں سنہری صلیبیں اور رنگین رومال برف سے بھی زیادہ سفید معلوم ہو رہے تھے اور دھوپ میں چمک رہے تھے اس رنگا رنگی سے فراک کوٹوں اور نیلے سایوں کی اکسانی اور پشمردگی رفا ہو گئی تھی آس پاس کے گاؤں سے آنے والے کسانوں کی اپنے گھوڑوں سے تو ایک لمبا سا پن کھینچ کے جو انہوں نے کیچڑ کے ڈر سے کپڑوں کو سمیٹ کر کھوس لیا تھا اس کے برخلاف ان کے شوہر گرد سے اپنی ٹوپیاں بچانے کے لیے ان پر رومال لپیٹے رکھتے اور رومال کا ایک کونا اپنے دانتوں میں دبا لیتے گاؤں کے دونوں طرف سے کے ٹھٹ کے ٹھٹ بڑی سڑک پر آ تھے چھوٹی چھوٹی گلیوں سے مکانوں سے ٹولیاں کی ٹولیاں نکل رہی تھیں عورتیں اپنے دستانے چڑھائے میلہ دیکھنے جا رہی تھی جب وہ گھر سے نکل کے دروازہ بند کرتی تو کواڑ سے ٹکرا کے گھنٹی زور سے بج اٹھتی جو چیز لوگوں کو سب سے زیادہ پسند آئی تھی وہ دو لمبے لمبے ستون تھے جن پر لالٹہ ہی لال ٹہنے لگی ہوئی تھی یہ خمبے اس چبوترے کے دائیں بائیں کھڑے تھے جن پر اکثر لوگ بیٹھنے والے تھے ان کے علاوہ ٹاؤن ہال کے چاروں کے مقابل چار بلیاں گڑی ہوئی تھی. ہر ایک پر سبز کپڑے کی چھوٹی سی جھنڈی لگی ہوئی تھی جو سنہرے کتبے سے مزین تھی ایک پر لکھا تھا تجارت کے نام دوسری پر زراعت کے نام تیسری پر سنت و حرفت کے نام اور چوتھی پر فنون لطیفہ کے نام اس جشن سے جہاں سب لوگ اس جشن سے جہاں سب لوگوں کے چہرے چمک اٹھے تھے وہاں سرائے والی مادام لفرا سوا کا چہرہ اور اداس ہو گیا تھا اپنے باورچی خانے کی سیڑھیوں پر کھڑی وہ موہی ہی منہ مو میں بڑبڑا رہی تھی کیا حماقت ہے کرمچ کا پردہ تانا ہے کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حاکم بنجاروں کی طرح خیمے کے نیچے خا کے خوش ہوگا اور کس کے لیے گوالوں کے لیے بھکمنگوں کے لیے دوا فروش ادھر سے گزر رہا تھا اس نے فراک کوٹ رنگین پتلون سمور کے جوتے اور عجیب بات یہ ہے کہ نیچی سی ٹوپی بھی پہن رکھی تھی آداب ارض ہے معاف ذرا جلدی میں ہوں اور جب موٹی سرائے والی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو تو بولا آپ کو بات تو بڑی عجیب معلوم ہوگی کہ مجھ جیسا آدمی جو ہر وقت اپنی لیبوریٹری میں ایسا بند پڑا رہتا ہے کہ اتنا تو اس آدمی کا چوہا بھی پنیر میں بندنا رہتا ہوگا کیسا پنیر سرائے والی نے پوچھا اوہ کچھ نہیں کچھ نہیں اومے نے کہا مادام لفرا ہوا میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ عام طور سے میں تاریک دنیا راہبوں کی طرح گھر میں گھسا بیٹھا رہتا ہوں مگر آج حالات کے پیشے نظر یہ ضروری ہے اچھا تو وہاں جا رہے ہو وہ بڑی حقارت سے بولی ہاں وہیں جا رہا ہوں دوا فروش نے تعجب سے جواب دیا میں بھی تو مشاورتی کمیٹی کا رکن ہوں نا بادام لفراں ہوا دو ایک لمحے اس کی طرف غور سے دیکھتی رہی اور پھر مسکرا کے کہنے لگی چلو ایک اور جوڑی جوتا گھسا مگر تمہیں زراعت سے کیا مطلب اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو ہاں یقینا جانتا ہوں کیونکہ میں دوا ساز ہوں یعنی کیمیا دان ہوں مادام لفراز تمام فطری اجسام کے سالمی اور جوابی فیل کے علم کا نام کیمیا ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ زراعت بھی کیمیا کی حدود میں آتی ہے اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کھاد ملانا سیال تیار کرنا بھاپوں اور گیسوں کا تجزیہ کرنا یہ سب چیزیں خالص کیمیا نہیں تو اور کیا ہیں؟ سرائے والی چپ رہی اومے کہے گیا آپ سمجھتی ہیں کہ زراعت سے واقف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی نے خدل چلایا ہو اور مرغیوں کو دانہ ڈالا ہو اس کے لیے تو بلکہ ان چیزوں کا جاننا زیادہ ضروری ہے جن سے زراعت میں کام پڑتا ہے زمین کی تہیں فضائی تبدیلیاں زمین کی کیفیت مختلف دھاتیں پانی کی قسمیں اجسام کی کثافت اور شیریت وغیرہ وغیرہ عمارتیں بنوانے جانوروں کو چارہ دینے ملازموں کی غذا مقرر کرنے اور ان سب باتوں پر کڑی نظر رکھنے کے لیے لازمی ہے کہ آدمی علم صحت کے اصولوں کا ماہر ہو اور مادام لفڑا یہ بھی ضروری ہے کہ علم نباتات بھی آتا ہو تاکہ آدمی پودوں کو دیکھ کر بتا سکے کہ یہ فائدہ مند ہے اور یہ نقصان دہ اس پودے میں پھل نہیں آتا اور اس میں غذائیت ہے کس پودے کو ایک جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ بونا چاہیے کس چیز کی پیداوار بڑھائیں کس کی ختم کریں مختصر یہ کہ رسالوں اور اخباروں کے ذریعے سائنس کی رفتار سے واقفیت حاصل کرنا لازمی ہے اور نئی نئی دریافتوں کی بھی ٹوہ میں رہنا چاہیے